اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالفها فجورها وتقواها رب باطلا سدری مربنا اللہ وفقنا لما تحب حب و تر مترگا اللہ مذکی انف ثنا فن کا خیر من ذکا اللہ مربنا شنافی قبورنا و حمن بالقرآن اللہ مج النا امام و نورم و خدم و رحم اللہ مزکر وعلمنا نسی نا جهلنا نامنا جہلنا ور زکنا تلاوت ہوں لنا یا رب آمین کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورت البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے چار سورہ نور و ظلمت ان چار سورتوں کے شروع میں قسمے ہیں چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں شم سے چل کر تیرہ آیتیں چلی تھی اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کے جا پھر مرکوز کیا گیا عالمت نفس ما احضرت لیکن سورہ انفتار میں صرف چار آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا وہی ترتیب یہاں ہے اس میں یہ دیکھیے کہ آٹھ آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں اور دو آیتوں میں پھر جواب القسم ہے کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے بنیادی مضمون ہے اگلی سورت میں سورت اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا سورت الدہ میں اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے شم سے <وَدُحَاهَا> قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی ول قمر از <تلاحا> اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے تلاحا تلا یتلو پیچھے آنا فالو کرنا قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطح کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے, اور پر آ جائے اور ساتھ چلاتے اور اسی سے پھر یہ ایک معنی مانی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کا اتباع کرنا ہے اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا لیکن لغوی معنی اس کے کیا کسی کے پیچھے آنا تو قسم نے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی اور قسم میں چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے وہ نہارے را اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتا پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا ہے اس لیے کہ آگے اس کا ہم وطن آ رہا ہے وہ لے لے اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے سورج کو رات نے ڈھانپ لیا دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا وہ سمائے و ماں بنا اب دیکھیں جوڑے جوڑے آ رہے ہیں سورج اور چاند دن اور رات وہ سمائے و ماں بنا اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا تعبیر کیا ون دے و ماں اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا بچھا دیا بچھونا بنا دیا وہ نفسم و ماں <سَوَاهَا> اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا کو نکسوکھ سے درست کیا اس کا تصویہ کیا اس کو سوارا فلحمہ فجورہا <وَتَقْوَاهَا> و یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بنی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس, کی، اس کا تقوا بھی اب یہاں قسم کھائی گئی قد افلاح من زکاہا و قد خواب من دساہا جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا اصل مضمون یہ ہے مرکزی آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے اس نفس کو جس نے پاک کر لیا سنوار لیا بنا لیا جس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں تعمیر سیرت تعمیر خودی کریکٹر بلڈنگ ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا بنانا اس معنی میں کہ تمام رضائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سنوارا جائے اسے, اسے منور کیا جائے مزین کیا جائے تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا مزین کر لیا فضائل سے مرحصہ کر لیا مسجع کر لیا وہ کامیاب ہو گیا خا یہاں پر اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو وہ غیر معروف آدمی ہو کچھ بھی ہو یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے کامیاب کون ہے زیادہ پیسے والا زیادہ دولت والا جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا بزنس میں آگے نکل گیا کسی بھی اعتبار سے لیکن اس میں دور قد افلاح منزک اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے اور یہ فلاح کے دف پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ گومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے انا یا خودی جسے ہم کہتے ہیں سیلف جس کو کہ پروفائڈ نے سیلف قرار دیا ہے اس سیلف کو اپنی ان اور لبیڈوں کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا اس کو ڈیولپ کرنا تعمیر خودی یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا تو یہ ہمارا سیلف جو ہے ہماری خودی جو ہے یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برامد کرنا جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپنشن کا جملہ بھی سنایا تھا کہ مین انز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیتس وچ اینڈ کمپاس از اصل خودی اصل انا اصل میں وہ کون ہے یہ میرا وجود ہے یہ میرا جسم ہے یہ میرے ہاتھ ہے یہ میرے پاؤں ہیں لیکن میرا میرا میں ایک پوزیسو موڈ میں ایک پروناؤن آیا ہے تو جو پوزیس کر رہا ہے جسم کو کون ہے وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے اسے انا سے خودی سے سر سے تعبیر کرتے ہیں اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالی نے پھوکی ہے اس میں وہ نفقت ہے روحی تو اس مٹی کے ڈھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے اس کو برامت کرنا اور اس کو بنانا اور سوارنا یہ ہے اصل کام انسان کا جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور دسا دس دسا دس یدوسو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں اس معاشرے میں کوئی خوشخبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے تو ایک تو منہ چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں ام یدسوہ سے توڑاب یا اسے جا کے میں مٹی میں دباؤں تو دسا دس یدو دبا دینا تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا ختم کر دیا قد خواب وہ ناکام ہو گیا اب اس حقیقت پر تو میں نے آپ کو نوٹ کرایا تھا کل کہ سورت العلیٰ پڑھتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ بعض مذابین جو ہے جو بھی سورتوں میں آ رہے ہیں وہ سورت العلی میں ان کی اصل جڑ پڑ چکی ہے اس کی آخری چھ آیتیں جو ہیں وہ کیا ہے قد اصلاح مند تزکا وزک رسم رب بل تو سرون الحیات دنیا و لخرت و خیر و ابکا انف صحف اولا صحف ابراہیمسا قد افلاح من تزکا جس نے پاکیزگی حاصل کری وہ کامیاب ہو گیا یہاں اسے مزید کھولا کہ اس کا برس کیا ہے قد افلاح من زکاہ و قد خواب من دسا اس پر گواہی لائی گئی ہیں کہ جیسے تمہیں پوری اس کائنات میں تضادات نظر آتے ہیں رات ہے دن بھی ہے آسمان ہے بلند زمین ہے پست بالکل اسی طریقے سے انسان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ویسے تو شکل و صورت میں سب تقریباً ایک جیسے انسان ہیں ہیومن بینگس ہیں لیکن دو مختلف قسم کے راستوں پر یہ چل رہے ہیں ایک راستہ وہ ہے کہ یہی حیوانی نفسانی خواہشات اور اسی کے اندر پوری زندگی جو ہے گزار دی اور اپنے اس اصل روح ربانی کو اپنی اصل امانت الہیہ کو دبا دیا گویا کے چلتے پھرتی قبر بن گئے اس کے لیے حیوان انسان چل رہا ہے لیکن وہ انسان انسان جو ہے روحانی وجود اس کا وہ اس کے دفر ہو چکا ہے تو قد خواب من دسا قد افلاح من رکھا اس پر یہ ساری قسمیں کھائی گئی سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہے اسی طریقے سے آسمان ہے تو اس کے ساتھ زمین ہے اور یہ جو نفس انسانی ہے اسے اللہ نے بڑا سوارا ہے بنایا ہے اس نفس کے اندر بھی ایک وزیت کر دیا ہے نیکی اور بنی کا شعور یہاں نفز روح نہیں آیا نوٹ کر بھی جیسے نفسم و باسنگ یعنی جو یہ نفس انسانی ہے اس کے اندر بھی ایولیوشن ہوئی ہے یہ نفس جو ہے اڈو یا ریبیڈو یہ گڈھے میں بھی ہے کتے میں بھی ہے گوڑے میں بھی ہے شیمپنجری میں بھی ہے لیکن یہ سارا نفس کا بھی تو ایوولوشن ہوا ہے اس ایوولوشن کا جو مرتبہ آیا ہے انسان میں آ کر وہ یہ ہے کہ انسان میں اس کے اندر ایک حص پیدا ہو گئی ہے مورل سینس کہ کچھ چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بری ہے کچھ چیزیں اچھی ہیں اور یہ اتنا یونیورسل کانسیپٹ ہے کہ جس کو یوں سمجھیے جس معاشرے میں جائیے سچ بولنا اچھا ہے جھوٹ بولنا برا ہے. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نے کہا ہو کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے سچ بولنا برا ہے وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے وعدہ خلافی کرنا برا ہے دوستوں وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں میرا اس کا زمین رسوت اس, اس کو ملاوت کر رہا ہوتا جس کی قسم کھائی گئی ہے لاؤ سے قیامہ بلاؤ سے مفس یہ تمہارے اپنے اندر جو ہے مائی اس پنچنگ میں بھائی کہ تمہارے اندر اخلاقی حص ہے یہ اخلاقی حص نفس انسانی میں بدیت شدہ ہے روح میں جو کچھ ہے وہ تو اور بڑی شے ہے روح انسانی میں تو معرفتیں خدا ہے اور محبتیں خدا ہے دونوں چیزیں روح انسانی کے اندر موجود ہیں ابھی یہاں نفس کی بات ہو رہی ہے جیسے عالم خلق کے تمام جو مظاہر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے، سورج اور چاند عالم خلق کی چیزیں عالم امر کی نہیں ہیں رات اور دن عالم خلق کی چیزیں ہیں آسمان اور زمین عالم خلق کی چیزیں ہیں نفس بھی عالم خلق کی شہر روح ہے عالم امر کی شہ تو نفس انسانی بھی نفس حیوانی سے ممتاز ہے بئی مانا کہ اس میں وہ ایک مورل سینس موجود ہے جس کی بنا پر اس کے اندر یہ شعور ہے ودیت شدہ الہام شدہ الحمہ الحام کر دیا اس میں کچھ چیزوں کو وہ جانتا ہے یہ خیر ہیں اور کچھ کو جانتا ہے یہ شر ہے اسی لیے قرآن مجید نے کثرت سے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ معروف اور منکر معروف وہ جو جانی پہچانی شاید نفس انسانی جانتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے منکر وہ جس سے کہ نفس انسانی اباہ کرتا ہے یہ کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت اس کے اندر موجود ہے سرشت کے اندر اب مرحلہ صرف یہ ہے کہ جب یہ بنیادی بیج تو اللہ نے تمہارے نش ڈال دیا اب اسے پروان چڑھانا تمہارا کام ہے اسے آگے بڑھاؤ پروان چڑھاؤ عمل صالح سے الہ یس ام الکلم طیب بس امن اچھا کلام ہو اچھی بات ہو اس کے اندر اوپر اٹھنے کی اللہ کی طرف بڑھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن عمل صالح اس کے ساتھ ہوگا تو وہ اوپر اٹھے گا تو یہ جو بھی پوٹینشیل ہے انسانی فطرت کا تو قد افلاح جس نے وہ محنت کی مشقت کی اس نے اپنی اس اصل انسانی شخصیت کو برابد کیا اس مٹی کے ڈھیر میں سے بنایا اسے ایک بڑا درخت بنا دیا تناور درخت بنا دیا جس میں وہ پھل لگے ہیں جو ہم سورج تغابل میں پڑ ہیں وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے اس کو دبائے رکھا وہ مٹی ہی کی زندگی میں اور جو جسمانی وجود ہے اسی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگا رہا وہ خائب ہو گیا ختنا اب اس کے بعد یہ کہ یہ معاملہ جس طرح انڈیویجولز کا ہوتا ہے ایسے کسی معاشرے کا بھی ہوتا ہے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والے کچھ ہوتے ہیں کہ جو بڑی کی طرف بلانے والے جس طریقے سے فرد کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے پھر اس کے اندر بھی اگر ایک قوم کا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ زندہ رہے اور امر بال معروف نہیں ملک کا فریضہ فریدہ وہاں سر انجام دیا جاتا رہے تو معاشرے کی خیر ہوگی اور اگر اخلاقی حز بحثیت مجموعی اس درجے کمزور ہو جائے کہ قوم کا اجتماعی زمیر بردا ہو جائے اور پھر اسے حسی نہ رہے وائ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا وہ احساس ہی نہ رہے اس نمائی سطح پر کہ یہ بدی ہے اور یہ برا کام ہے یہ منکر ہے تو پھر وہ تباہ ہوتی ہے اس کی ایک مثال دی ہے کزبت سبود اور بیٹا قوم سمود سبود نے بھی جھٹلایا تھا اپنی سرکشی کے باوجود عظم باس آشتہا جب ان کا جو سب سے شقی انسان تھا وہ کھڑا ہوا اس نے پھر اونٹنی کو جو اللہ تعالی نے بطور موجودہ دی تھی اس کو جو اس نے ہلاک کر دیا احلحم رسول اللہ ناقت اللہ وسطیاہ ان سے کہہ دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کی جو باری کا دن ہے اس میں کوئی تم گڑبڑ پیدا نہ کرنا فقط زبو ہو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور اس کی کوچیں کاٹ ڈالی دم دماغ رب بو بے زم بے تو الٹ پڑا اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عذاب ان کے گناہ کی پیداش میں فصل ہوا اللہ نے سب کو برابر کر دیا ولا غاف و اخباہ اور اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی ڈر نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کی مخلوق تھی انہوں نے ختم کر دیا اور مخلوق کو وہ لے آئے گا تو انفرادی اور پھر اجتماعی ان دونوں چیزوں کو اس صورت کے اندر جمع کر دیا گیا اب یہاں سے جو مضمون شروع ہوا دیکھیے اگلی صورت میں کھلے گا اگلی صورت میں تین جوڑے بلکہ دو جوڑے آ رہے ہیں صرف بار کل ہولی والا فی قرآن العظیم و نفاانی ویا کمبل آیا